اس برکت کو کہیں اور منتقل کر دیں ایک شہر کے لوگوں نے مامون کے سامنے شہر کے والی کی شکایت کی مامون نے انہیں جھٹلایا اور کہا کہ مجھے اس کے متعلق یہ بات تحقیق سے معلوم ہوئی ہے کہ وہ بہت عادل ہے اور اپنی رائیت پر احسان کرتا ہے شکایت کرنے والے لوگوں کو شرم آئی کہ مامون کی بات رد کریں چنانچہ ان میں سے ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا اے میر المومنین اس عادل والی نے پانچ سال تک خوب عدل و انصاف کر لیا ہے اب آپ اسے کسی اور شہر بھیجیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کے عدل و انصاف سے مستفید ہو سکیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ دعائیں ملیں معمون ہنس پڑے اور شرمندہ ہوئے اور والی کو اس شہر سے ہٹانے کا حکم دیا